مفی صاحب ہمارا یہ سوال ہے یہ ہوا یہ کہ کہیں پہ کچھ ڈسکشنس ہو رہے تھے تو اس سلسلے میں یہ بات نکلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کا سینہ مطلب وہ سینہ چاک کر دی گیا اور پھر دھویا گیا اور پھر یہ جو معاملہ ہے مطلب یہ جو واقعات ہیں کوئی uh, بدبخت ایسے اس کو پوٹری کر رہا تھا بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سارا سب کچھ کیا گیا اس کے بعد میں یہ مطلب سینے کو پاک کیا گیا وغیرہ وغیرہ مطلب کچھ تاکہ بد کی زبان سے اور کیا نکلے گا تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں آپ کے یہ حقیقت میں کیا ماجرہ ہے کیا واقعہ ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے یہ سلسلے سے کچھ روشنی چاہتا تھا میں اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں تو بڑا شرم اور احسان ہو جائے گا جزاک اللہ خیر جی رازت بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے نزدیک جو خوبی ہوتی ہے ممکن ہے وہی کسی اور کے نزدیک حامی بن جائے زین اچھا ہو زندہ ہو دماغ تو پھول کی خوشبو آتی ہے لیکن اگر ذہن مردہ ہو تو پھول کی خوشبو نہیں آتی یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے موذات ہیں اور آپ کی شان ہے لیکن بیمار دلوں کو ہمیشہ بیماری نظر آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بسنت کے اندے کو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے تو یہ لوگ وہ ہیں کہ اصل میں وہ اپنی اپنے آپ کو دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا شاید ایسے ہی ہے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تین یا چار مرتبہ شک صدر موار ہوا سیدھا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ہوا اور نراج کی رات ہوا یا بعض روایتوں میں ہے کہ یعنی وہی سے پہلے کیا گیا تین یا چار مختلف روایات ہیں مرتبہ آپ کا شک شکر دار کا ہوا تو وہ تو آپ کی ایک شان ہے عظمت ہے علم کا صدرا کا سورہ شرح کی تصویر نے اس کے تفصیل جو ہے وہ موجود ہے کسی بھی تصویر کو آپ پال لیں اس میں تو سراسرا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ دیکھیے سینہ چیرا جائے دل افدس کو باہر نکالا جائے اس کو دھویا جائے اور آج تو سائنس تنقید کر گیا کہ دل کو نکال کے وہ مسلم طور پر اس کو دڑکنے دیتے رہتے ہیں تب آدمی زندہ ہے اس دور کی آپ بات سنیں یعنی خیال کریں کہ چودہ سدیاں پہلے پندرہ کیا کریم کا دلی اکدس بھی نکالا گیا اور سینہ اکدس بھی چاک کیا گیا اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی دیکھیں اگر نور ہوتا تو وہ احد کے میدان میں خون کیوں بیٹھتا نور کا تو خون نہیں بیتا تو بھی چونکہ آپ بشر کامل بھی ہیں عہد کے میدان میں اگر خون نکلنا بشریت کی نشانی ہے تو پھر شکے صدر اتنا زیادہ سینہ چیرا گیا تو ایک کترا خون کا بھی نہیں نکلا تو پھر یہ نور کی نانی کیوں بنی ہے اور پھر دل ایک دس باہر نکال کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ لوگوں سب کی حیاتی زندگی دل کی دڑکن پر ہے چند سیکنڈ دل ختم دڑکنا بند ہو جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا لیکن آقا کا دل ایک دس بار نکالا گیا اس کو چیرا گیا اس کو دھویا گیا لیکن آکا کہیں سرق ہم زندہ ہیں تو یہ بتانا تھا کہ لوگوں کی زندگی دل پر موقف ہے لیکن کائنات کی زندگی حتیٰ کہ دل کی بھی زندگی آقا کی زندگی کے ساتھ موقف ہے اور آقا کی حیات کسی چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ وہ ہوگی تو آقا زندہ ہوں گے وہ نہ ہوگی تو آقا زندہ نہیں ہوں گے جیسا کہ روح کا معاملہ ہے کہ روح خارج ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے لیکن بتانا یہ تھا کہ جس کا دل نہ ہو وہ بھی زندہ ہے تو روح فرض محاور اگر تھوڑی دیر کے لیے نکلے بھی تو آکا پھر بھی زندہ کے زندہ ہی ہے تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو دھویا گیا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ وہاں سے ایک تھوڑا سا کپڑا نکالا گیا جو سیاہ تھا تو وہ خون کا شیطان کا حصہ تھا اس, اس نکالا گیا تو کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ یعنی انسانی ساخت جو ہے اس میں جو کچھ بنتا ہے وہ انسان کے جسم کو پورا کرنے کے لیے بنتا ہے تو کوئی یہ نہ کہتا کہ آقا میں یہ چیز کم ہے چیزیں تو پوری عطا کی چیزیں لیکن اس کے بعد اللہ جل مجد القی نے کامل بشر بنانے کے بعد یہ بتانا تھا کہ لوگوں اس میں چیزیں تو بشریت والی رکھیں لیکن اس پر شیطان اثر نہیں کر سکتا اس لیے نکال کر دل کو دھویا گیا تاکہ وہ جو خون بشریت تھا وہ جو یعنی ایک بشریت کا لازمہ تھا اس کو بھی پاک کر دیا جائے اور یہ دل جو ہے یہ مکمل نورانی دل بن جائے ہے بھی نورانی پھر یہ اس کو دھو کر اور نورانی کر دیا گیا تو یہ اللہ جلد کریم کا کرم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضاء ہے آپ کی شان ہے لیکن اندھوں کو ساری دنیا اندھی نظر آتی ہے اور دورے کو ساری دنیا دوڑی نظر آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ جو کانوں سے کان سنتا ہے نا وہ اونچا بولے گا وہ سنتا کہ شاید ساری دنیا ہی ایسا سنتی ہے تو اصل میں ان کے اپنے دل مردہ ہیں تو اس لیے یہ آکا کریم کو اسی پر کیا کرتے ہیں اگر اللہ جلد الکریم دلوں کو زندگی عطا فرمائے تو یقیناً جی آقا کریم کی ہر شان جو ہے وہ ظاہر نظر آئے گی